السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے ایڈ ڈسٹنس کے لیے ڈائنامک پروگرامنگ جو فارمولیشن تھی اس کو نہ صرف ہم نے بنایا بلکہ میں نے آپ کے سامنے مثال کے ذریعے وہ الگریدم یا جو ہماری ریکرنس ریلیشن بنی تھی اس کو کمپلیٹلی سالو کر کے وہ مثال میں جو میں نے دو الفاظ تھے آرٹس اور میتھ یہ آپ کو بتایا کہ ایک جو ہے وہ دوسرے میں کیسے کنورٹ ہو سکتا ہے اب آپ شاید اس کو دیکھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے جب ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں تبدیل کرنا ہے تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ ٹھیک ہے ان میں جو لیٹرز ڈیفرنٹ ہیں ان کو دیکھ کے چینج کرتے جاؤ یہ جو ڈائنامک پروگرامنگ والا معاملہ تھا جس میں ہم نے وہ ای ریکرنس ریلیشن ای آئی جے والی بنائی تھی یہ آخر ذہن میں کیسے آئے گی یہاں پہ ڈائنامک پروگرامنگ کے حوالے سے میں کہتا چلوں کہ یہ جو ریکرسو فارمولیشن ہے پرابلمز کو لے کے جو مختلف پرابلمز آپ کو ملیں گی تو ایک لحاظ سے یہ آرٹ بھی ہے یہ ایک فن ہے اس کے لیے میں آپ کو کوئی فارمولا نہیں دے سکتا یا کوئی پروسیجر نہیں دے سکتا کہ کوئی پرابلم لو اور اس کو اس طرح دیکھو اور اس سے پھر خود بخود ہی وہ ریکرنس ریلیشن جو ہے وہ نکل آئے گی اس فن کی نسبت سے فی الحال ہم جو کاروائی کریں گے وہ یہ ہے کہ ڈائنامک پروگرامنگ کی ہم چند ایک اور مثالیں ابھی دیکھیں گے اور بعد میں بھی ہمیں مواقع ملیں گے جس میں ہم یہ ڈائنامک پروگرامنگ اسٹریٹجی جو ہے اس کو استعمال کریں گے گراف الگردمس میں آپ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ بھی اور چانسز ہیں کہ آئندہ کورسز میں بھی آپ کو ایسے الگردمس نظر آئیں جو کہ ڈائنیمک پروگرامنگ پہ پر بیسڈ ہیں ان میں خاص طور پہ آپٹیمائزیشن پرابلمس یا اگر آپ آپریشن ریسرچ میں چلے جائیں جہاں پہ انوینٹوری مینجمنٹ یا پروڈکشن پلاننگ اس قسم کی جو پرابلمس ہیں ان میں بھی یہ ڈائنیمک پروگرامنگ کافی حد تک استعمال ہوتی ہے جو بات یہاں پہ میں پھر ایک دفعہ دوہرا دوں کہ جہاں تک اس اسٹریٹجی کا تعلق ہے ایک بات ہم نے ضرور کی تھی وہ یہ کہ ایک پرابلم کا حل یا اس کی ایک ریکرنس ریلیشن بنانے کے لیے ہم نے ایک سب سٹرکچر پراپرٹی کی بات کی تھی کہ اگر ہمیں اپنی لارجر پرابلم میں ایک بڑی پرابلم میں کچھ چھوٹے حصے نظر آئیں اور اگر ان حصوں کو ہم آپٹیملی یا ری سالو کر لیں یا ہینڈل کر لیں تو شاید اس سولوشن سے سب سٹرکچر جو ہمارا بنا اس کی سلوشن سے ہم لارجر پرابلم جو ہے اس کی سولوشن نکال سکیں گے ایک لحاظ سے یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی بات لگتی تو ہے لیکن اصل میں یہ ڈوائڈ اینڈ کانکر نہیں کیونکہ ہم یہ نہیں کرتے کہ سمپلی ایک چیز کو لو اور اس کے دو حصے بنا دو اور ان کو انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کر لو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم حصے تو بناتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمیں ان حصوں میں سے کسی ایک کو نہیں بلکہ ساروں کو دیکھنا پڑے گا اور ان سب حصوں میں سے جو ہمیں سب سے زیادہ بہتر سلوشن یا حصے کرنے والی کاروائی نظر آتی ہے ہم اس کو استعمال کریں گے مثالوں کے حوالے سے آج ہم ایک اور مثال کریں گے بلکہ آئندہ چند ایک لیکچرز میں ہم دو تین اور مثالیں کریں گے آج ہم ایک نئی مثال شروع کر رہے ہیں جو ہے چین میٹرکس ملٹیپیکیشن اس کی ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا البتہ جہاں تک ایڈٹ ڈسٹنس کی بات ہے اس کی خاطر ایک بات رہ گئی تھی وہ تھی اس کے تھیس کافی بریف سے ہیں وہ ہم کریں گے اور اس کے بعد ہم دوسری مثال جو میں شروع کرنا چاہتا ہوں آج اس کی جانب چلیں گے سب سے پہلے پھر ایڈٹ ڈسٹنس کے جو انالیس ہیں ان پہ بھی ایک نظر ڈال لیجیے میں نے جیسے عرض کیا ہم کو اتنے لمبے چوڑے انالیس یہاں پہ نہیں کریں گے یہ کافی سمپل سے ہیں دیر آر سیٹا میٹرکس یہ بائی دا وے وہ ای e میٹرکس ہے جو کہ ہم نے بنایا تھا یاد ہے وہ مثال جس میں ہم آرٹ اور میتھس وہ دو سٹرنگز تھے اس کی خاطر ہم نے ڈسٹینس کمپیوٹ کرنے کے لیے ریکرنس ریلیشن بنائی تھی اور پھر جب اس کو میں نے آپ کے سامنے سالو کر کے دکھایا تھا تو یاد ہے میں نے وہ میٹرکس بنایا تھا جس میں نمبرز بھی تھے اور میں نے وہ ایروز بھی ڈالے تھے یہ میٹرکس جو ہے یہ اپروکسیمیٹلی پہ مشتمل ہو سکتا ہے خاص طور پہ اگر دونوں اسٹرنگ جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی آرڈر ان ہے ہاں اگر ایک ان میں سے چھوٹا ہے تو شاید یہ ایم بائی این ہو لیکن ان آرڈر اینڈ اسکوئر میٹرکس ہی ہوگا یعنی کہ وہ جو لارجر اسٹرنگ ہے وہ میٹرکس کا سائز ایک لحاظ سے تھوڑا سا ڈکٹیٹ کرے گا دوسری یہ بات کہ ہر انٹری ای آئی جے جو ہے اس کی کمپیٹیشن اگر آپ کو یاد ہو تو وہ سمپلی ایکسپریشن تھا جس میں ہم وہ منیمم کیلکولیٹ کر رہے تھے اور وہ سیٹ آن ٹائم میں ہم کمپیوٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے یاد ہے جو ای آئی جے کے تین نیبرز تھے اس کے اوپر اس کی دائیں جانے اور اس کے ڈائگنلی اوپر وہ جو تین انٹریز تھیں ان کو لے کے ہم نے اس میں ون زیادہ سے زیادہ ایڈ کر کے چار ویلیوز میں سے منیمم ویلیو بیچ میں ایک ایک اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی تھی وہ لے کے ہم نے یہ ای آئی جے کمپیوٹ کری تھی کی تھی اس حساب سے جو ٹوٹل انٹریز بنی اور تھیٹا این سکوئر تو ان کے لیے جو کامپیٹیشن ٹائم پھر درکار ہے وہ بھی تھیٹا این سکوئر ہے. یہاں پہ میں یہ ضرور کہتا چلوں بلکہ پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہے تو یہ پالرنومیل ٹائم این سکوئر لیکن تھوڑا سا لحاظ سپیس کا بھی رکھئے. اگر یہ این جو ہے خاص طور پہ جس طور پہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ آپ وہ ڈی این اے مالیکیول کے وہ جو نیوکلائڈ کے سیکوینس ہیں جس میں 73 ہزار یا می بی ایون ملین انٹریز ہیں اور آپ کے پاس دو سیکوینسیز ہیں دونوں تقریباً ملین کیریکٹر کے بنے ہوئے ہیں وہ سی جی اے ٹی سے اور آپ ان میں ایڈ ڈسٹنس نکال رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے یہ میٹرکس جو ہے یہ کتنا بڑا ہو جائے گا یہ این اسکوائر کے حساب سے ملین اسکوائر بن جائے گا اب آپ کو تھوڑا سا یہ سوچنا پڑے گا کہ اتنی میمری جو ہے یہ میں کہاں سے لاؤں ٹھیک ہے کمپیوٹر میں آپ کو مل تو جائے گی اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ورچوئل میمری سے آپ فزیکل میمری سے بھی زیادہ میموری حاصل کر لیتے ہیں خیر یہ ورچوئل میمری کی باتیں جو ہیں یہ لگتا ہے کہ ہم آپریٹنگ سسٹمز کی طرف چلے گئے لیکن یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ بالکل شروع میں جب ہم نے ایلگردم کے انالیس کی بات کی تھی تو وہاں پہ ٹائم اور اسپیس دونوں کا ذکر کیا تھا کہ ہم الگریدمس ایسے بنائیں گے یا بنانے کی کوشش کریں گے اور بلکہ بعد میں استعمال کریں گے جو کہ رننگ ٹائم کے لحاظ سے ایفیشنٹ ہے اور اسپیس کے لحاظ سے بھی ایفیشینٹ ہے یہ نہ ہو کہ رننگ ٹائم تو وہ آرڈر n ہے لیکن اسپیس ریکوائرمنٹ یعنی کہ میمری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ ہم وہ پوری ہی نہیں کر سکتے بلکہ یہاں پہ میں اس حوالے سے کہ یہ جو جینیٹک انکوڈنگ والی بات ہم نے کی تھی کہ جینز یا ان میں جو ڈی این اے مالیکیولس ہوتے ہیں ان میں یہ ایڈٹ ڈسٹنس یا لانگسٹ کامن سب سیکونس الگوڈم استعمال ہوتے ہیں اصل میں وہاں پہ چونکہ یہ میکس جو ہیں یہ بہت بڑے بنتے ہیں تو جس طرح ہم نے یہ ایڈٹ ڈسٹنس فارمولیٹ کی پرابلم یعنی کہ وہ ریکرنس ریلیشن بنائی اس کی سلوشن پھر اس طرح میٹرکس پیس نہیں کرتے اس کے اور طریقے زیادہ افیشن موجود ہیں لیکن وہاں پہ بھی یہ ایڈٹ ڈسٹنس والا جو کانسیپٹ ہے یا یہ جو ڈائنمک پروگرامنگ اسٹریٹجی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک کافی کارآمد اسٹریٹجی ہے دوسری یہ بات کہ ہم ایلگردمس کے حوالے سے ڈائنامک پروگرامنگ میں وہ ایلگردم کیا ہے وہ ایک لحاظ سے یہ فن سمجھ لیں کہ ایک پرابلم کو لے کے اس کے لیے ہم نے یہ جو ریکرنس ریلیشن بنائی اگر آپ غور کریں تو یہ ریکرنس ریلیشن ہی الگردم ہے یہی وہ چیز ہے جس سے کہ فار ایگزامپل یہ ایرٹ ڈسٹنس یا بکیا مثالیں جو ہم بعد میں کریں گے ان میں آپ کو لگے گا کہ جیسے ہی یہ ریکرنس ریلیشن بنی اور ٹھیک بنی تو ہمارے پاس اس پرابلم کا ایک الگردم بن گیا اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ہم انالسز بھی کر سکتے ہیں ہاں یہ ضرور کہ پرابلم سے وہ ریکرنس ریلیشن بنانا جو ہے ایک فن ہے اس کے لیے مہارت ترکار ہے اس کے لیے پریکٹس چاہیے اور مثالیں آپ کے سامنے کافی موجود ہیں خیر اب آئیے ایک دوسری مثال ڈائنامک پروگرام program کی پروگرامنگ کی وہ ہے چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن میں پہلے اس پرابلم کی ڈیفینیشن اور اس کی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد چونکہ ہم ڈائنامک پروگرامنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس پرابلم کا جو حل ہوگا وہ ہم ڈائنیمک پروگرامنگ اسٹریٹجی استعمال کر کے ہی ڈھونڈیں گے اور پھر میں آپ کو وہ البردم یا وہ ریکرنس ریلیشن جو ہم بنائیں گے اس کو سال کر کے دکھاؤں گا سپوز وی وش ٹو ملٹیپلائی سیریز اف میٹریسیز اے ون ملٹیپلائی بائی اے سے لے کے اے این یعنی کہ آپ کے پاس یہ این میٹریسیز ہیں اور ان کو آپس میں ملٹی کرنا ہے یہ این جو ہے سمجھے ذرا بڑا ہے یہ نہیں کہ ایک دو تین ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ این کی ویلو اگر چار پانچ چھ بھی ہو تب بھی یہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے افیشینٹ میتھڈ کی تلاش ضروری ہو جاتی ہے جو پرابلم ہے وہ یہ یہاں problem statement وہ یہ کہ آپ کے پاس یہ جو matrix multiplication موجود ہے in what order should the matrix multiplication be done A P by Q matrix A can be multiplied with a Q by R matrix B and the result will be a P by R matrix C اور یہ جو سی میٹرکس ہے اس کی ایک ایک انٹری جو ہے سی آئی جے وہ ایکچولی سم ہوتی ہے اے آئی کے ملٹیپلائیڈ پلائڈ بائی بی کے آئی جے یہ جو میٹرکس ملٹیپلیکیشن والی بات میں نے لکھی ہے میرے خیال میں آپ کو یہ معلوم ہوگی یا پچھلے کورسز میں یا میتھمیٹکس میں یہ دیکھ چکے ہیں میٹرسیز اور اگر آپ نے میٹرس کو فرض کریں دو میٹرکس جو ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک کے نمبر آف کالمس جو ہیں وہ دوسری کے نمبر آف روز کے برابر ہونے چاہیے یعنی کہ پی بائی کیو ملٹیپلائی پلائی بائی کیو بائی آر یہ دیکھا اندر کیو کیو آ جاتا ہے جس سے آپ کو پی بائی آر میٹرکس ملتا ہے بلکہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن میں ہوتا یہ ہے ایک طریقہ اس کو سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ پہلے والے میٹرکس کی ایک رو لیتے ہیں جو کہ اصل میں پھر ایک رو ویکٹر کہلاتا ہے اور دوسرے میٹرکس کا ایک پورا کالم لیتے ہیں جو کہ پھر کالم ویکٹر بن جاتا ہے آپ ان دونوں ویکٹرز کو ایک رو ویکٹر اور ایک کالم ویکٹر کو آپس میں ملٹی جب کرتے ہیں تو اس کو بائی دا وے انر پروڈکٹ بھی کہا جاتا ہے تو آپ کو ایک نمبر ملتا ہے اس نمبر کو آپ سی میٹرکس میں آئی جے پوزیشن پہ لوڈ کر دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن اس کی ڈیفینیشن اور یہ کرتے کیسے ہیں؟ یہ آپ پہچان گئے ہوں گے یہاں پہ معاملہ اصل میں صرف دو میٹریسیز کو ملٹیپلائی کرنے کا نہیں ہے یہاں پہ ہم نے دو سے زیادہ میٹریسیز کو آپس میں ملٹی کرنا ہے لیکن یہ جو بات ہے کہ پی بائی کیو جو ہے وہ کیو بائی آر سے ہی ملٹیپلائی ہو سکتا ہے یہ شرط یہ کنڈیشن جو ہے یہ تھرو آؤٹ اے ون اے ٹو سے لے کے ان پہ لاگو ہوگی ورنہ یہ ملٹیپیکیشن ہو نہیں سکتی اب اس کنڈیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور میٹرکس کی ڈیفینیشن میٹرکس ملٹیپیکیشن کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھتے ہوئے اب آگے چلتے ہیں there are p times r total entries in c and each takes order q time to compute اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو سم میں نے بتائی اصل میں یہ اے کا دیکھے رو ویکٹر یعنی کہ آئے آئے تو کانسٹنٹ ہے یہاں پہ یہ کے ویلو جو ہے یہ چینج ہو رہی ہے یعنی کہ اے آئے اگر آئے for اگزامپل ٹو ہے تو کے 1, 2, تھری فور فائیو دیکھیے اس کی کالمس ہو رہے ہیں جہاں تک اے کی رو کا تعلق ہے اور اسی طرح بی جو کالم ہے اس میں دیکھیے پہلے آیا تو یہ وہ کالم ہوا البتہ اگر آپ یہ ملٹیپیکیشن اے آئی کے ٹائمز بی کے جے جو کہ سمپلی دو نمبرز ہیں ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ ٹوٹل کیو ہیں یعنی کہ آپ کو یہ ملٹیپیکیشن کرنے کے لیے آرڈر کیو ٹائم چاہیے اور اس بنا پہ آپ صرف ایک سی اینٹری آئی جے جو ہے اس کو کمپیوٹ کرتے ہیں اور اس بنا پہ ٹوٹل انٹریز بنی یا ٹوٹل نمبر آف بنی پی ٹائمس کیو ٹائمس آر یعنی کہ آپ کے پاس دو میٹریسیز اگر پی بائی کیو اور کیو بائی آر ہیں تو دونوں کو ملٹیپلائی کرنے کی خاطر جو ٹوٹل نمبر آف ملٹیفکیشنس ہیں وہ پی ٹائمس کیو ٹائمس آر ہیں یہاں پہ آپ ذرا مثال سے آپ کو اس پرابلم آ, ذرا واضح ہو جائے گی کہ یہ پرابلم ہے کیا اور پھر ہم کیا چیز جو ہے جو ہم افیشنٹلی کرنا چاہتے ہیں کنسیڈر کیس آف تھری میٹریسیز تین میٹریسیز لیں ان میں a1 جو ہے وہ 5 بائی ہے a2 جو ہے وہ 4 by 6 ہے اور a3 جو ہے وہ 6 بائی ہے یہاں پہ دیکھیے کہ ان تینوں کو اگر میں ملٹی کروں تو 5 4 times 4 by 6 times 6 by 2 اگر آپ یہ انر نمبرس کو دیکھیں تو پہلے کیس میں 5 بائی فور ٹائمس ہے تو یہ ملٹی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح یہ جو فور ہے یہ 6/2 سے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں میں کالمز اور روز جو ہیں وہ چھ ہیں اچھا اب جو میٹرکس ملٹیپلیکیشن ہے اس کو میں اس کیس میں اس مثال میں دو طریقے سے کر سکتا ہوں یعنی کہ A1 ون ٹائمس یا A1 ٹائمس A3 ٹو ٹائمس اے تھری جو ہے وہ ایسوشٹیو ہے وہ کمیونٹیو نہیں ہے یہاں پہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس چوائس ہے کہ میں A1 کو A2 سے ملٹی کروں اور پھر اس کے نتیجے میں جو میٹرکس بنے گا بائی دا وے وہ کیا ہوگا یہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ لیجیے کہ A1 ون اور اے کو جب کیا تو 5 ٹائمس فور ٹائمس فور ٹائمس سکس سے 5 ٹائمس 6 سائز کا میٹرکس بنے گا جو کہ اب شیورلی A3 تھری سے ملٹی ہو سکتا ہے کیونکہ A3 تھری جو ہے وہ 6 بائی ٹو ہے اسی طرح میں A1 کو نہیں بلکہ پہلے A2 اور A3 کو ملٹی کرتا ہوں اور اس کے نتیجے میں جو میٹرکس بنے گا وہ کیا ہوگا فور بائی سکس ٹائمس سکس بائی ٹو یعنی کہ 4 بائی ٹو اور وہ پھر یقیناً 5 بائی فور اے ون جو ہے اس سے ملٹی ہو سکتا ہے البتہ جو چیز میں آپ کے سامنے اب پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابھی جو میں نے کہا تھا کہ وہ جو سی میٹرکس ہے اس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے آپ کو پی ٹائمز کیو ٹائمز آر اتنی ملٹیپیکیشن کرنی پڑتی ہیں تو اس حساب سے اب یہاں پہ یہ ذرا میٹرکس ملٹیپیکیشن کاؤنٹ کریں اگر اے ون ٹائمز اے ٹو پہلے کرتے ہیں تو نمبر آف اس کی کتنی ہوئی 5 ٹائمس فور ٹائمس سکس اور اس کے نتیجے میں جو میٹرکس بنے گا اس کو آپس میں ملٹی پلائی کرنے کے لیے اے تھری کے ساتھ فائیو ٹائمس سکس بائی ٹو درکار ہوگی نمبر آف ملٹیپلیکیشن اور اگر یہ آپ ویلیوز ملٹی کریں اور ان کو سم کریں تو آپ کے پاس آئے 180 البتہ اگر میں A1 کو فی الحال نہیں ملٹی کرتا A2 اور A3 کو کرتا ہوں تو پھر دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ملٹیپلیکیشن ٹوٹل a1 کو a2 اور a3 سے ملٹی کرنے کی خاطر جس میں آرڈر a2 اور a3 پہلے آئے تو دیکھیے نمبر آف ملٹیپلیکیشن 88 ہیں ہے تقریباً آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہیں 180 کا کم 90 ہے تو ایک لحاظ سے یہ آدھی سے ذرا سے کم ہوگی لیکن تین میٹرس میں آپ کو اتنا فرق نظر آیا یہ چھوٹی سی مثال سے میرے خیال میں آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ کس طرح اگر ہم میٹرکس ملٹیپیکیشن ان تین کی مختلف طریقے سے کریں یعنی کہ وہ جو دوسرا طریقہ تھا تو ہمارے پاس کتنی سیونگز ہوتی ہے ملٹیپیکیشن کی یہاں پہ چلیں ٹھیک ہے ایک سو اسی کی بجائے صرف ایٹی ایٹ اٹھاسی ہو رہی ہیں لیکن یہ سوچئے کہ کسی کمپیوٹر پروگرام میں یہ تین میٹریسیز جو ہیں یہ بار بار ملٹیپلائی ہوتے ہیں کسی وجہ کی بنا پہ مے بی ایک منٹ میں ہزاروں دفعہ ملٹی ہوتے ہیں اگر یہ ملٹیپیکیشن میں پہلے طریقے سے کروں جس میں ایک سو اسی نمبر آف ملٹیپیکیشن ہیں تو وہاں پہ کتنا ٹائم درکار ہوگا اور اگر میں دوسری طرح کروں جس میں ایٹی ایٹ ہے تو کتنا ٹائم درکار ہوگا کچھ لگتا ہے کہ دوسرے طریقے سے تقریباً آدھا وقت درکار ہوگا اب اگر وہ پروگرام طریقے سے دو گھنٹے میں چلتا ہے تو اس طرح وہ ایک گھنٹے میں چلے گا یہ کافی سیونگز ہیں اور چانسز ہیں کہ اگر یہ پروگرام جو ہے زیادہ چلے تو یہ سیونگز جو ہیں یہ کافی زیادہ ہو سکتی ہیں خیر جو ہماری پرابلم ہے جو ہماری پرابلم سٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ اب یوں بن رہی ہے کہ اس طرح ہمارے پاس میٹریسیز ہوں گے جن کو ہم ملٹی کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایک افشئنٹ طریقہ ڈھونڈنا ہے جن کے ذریعے ہم میٹریسیز کو باری باری آپس میں ملٹیپلائی کریں گے یہ ضرور کہ ہم ایک وقت میں دو میٹریسیز کو ہی ملٹیپلائی کریں گے اور اس کے نتیجے میں پھر ہم بکیا ملٹیپکیشن بھی اسی طرح دو دو کر کے بناتے جائیں گے ابھی ہم فی الحال اس پرابلم کی فارمل ڈیفینیشنز کی جانب, جانب, جانب جا رہے ہیں تو آئیے وہ پہلے مکمل کر لیں There is considerable savings achieved even for this simple example. These were the three matrices. In general however, in what order should we multiply a series of matrices A1, A2 through An? If you have only three, but many more, then what will happen again? I said this now that matrix multiplication is an associative but not a commutative operation. یعنی کہ جس طرح میں نے دکھایا کہ a1 ون a2 اے a3 میں a1 ون ملٹی a2 a3 کر سکتا ہوں یا a1 ون a2 پھر ملٹی by a3 کر سکتا ہوں لیکن یقیناً ٹو از جنرلی ناٹ not ٹو to a times a1 یعنی کہ اگر آپ ان کا آرڈر چینج کر دیں تو پھر یہ ٹرو نہیں ہے ٹرو اس سینس میں ہے اگر وہ دونوں میٹریسیز جو وہ اسکوئر ہیں وہ یا فری ٹو ایڈ above ملٹیفکیشن یہ جو a1 سے لے کے اس میں ہم پر لگا سکتے ہیں but the order of matrices cannot ناٹ بی یعنی کہ ہم ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے کہ اے کو a2 کے بعد میں لے جائیں یا اے کو پیچھے لے آئے تو اب یہ فارمل definition given اے سیکوینس آف میٹریسیز اے ون اے ٹو تھرو اے P1 ون PN where AI is of dimension از آف ڈشن پی آئی مائنس ون ٹائمس the آئی of دی آرڈر آف ملٹیپلیکیشن دیٹ منیمائز دا اچھا یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں جو میں نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں اس کو بھی آپ سمجھ لیں میرے پاس N میٹریسیز ہیں A1 ون تھرو اے ہر ایک کی ڈائمینشن ہے A1 کی اپنی ڈائمینشن ہے نمبر آف روز نمبر Q اسی طرح A2 جو ہے اس کی بھی نمبر آف روز نمبر آف کالمس ہیں اور اسی طرح بکیا میٹرسیز البتہ میں بعد میں جیسے کہ آپ دیکھیں گے ان ڈائمینشنس کو ایک خاص طریقے سے لکھتا ہوں اور اس کے لیے میں یہ پیز استعمال کروں گا اس حساب سے جو ڈنشنس ہیں وہ پی 0 سے پی این تک ہوں گی اور اے آئی میٹرکس جو ہے اس کی نمبر آف روز پی آئی 1 ون اور اس کے نمبر آف کالمس جو ہیں وہ پی آئی ہوں گے تو اس پنا پہ اگر آپ اے ون کو لیں تو اس کی جو ڈمینشنس ہیں وہ پی زیرو اور پی ون ہوں گی یعنی کہ اگر اے ون جو ہے وہ 4 بائی ٹو میٹرکس ہے یعنی کہ فور روز اور two columns ہیں تو اس بنا پہ پی زیرو کی ویلیو فور ہے اور پی ون کی ویلیو ٹو ہے اب اس نے چونکہ ملٹی پلائی ہونا ہے ساتھ تو اے ٹو جو ہے وہ ٹو بائی سم ہونا چاہیے فرض کریں ٹو بائی سکس ہے تو پی ون جو ہے اے ٹو کا وہ تو ٹو ہی ہوا البتہ اس کی جو دوسری ڈائمینشن ہے وہ پی ٹو بنے گی وہ اب سکس ہو جائے گی تو اس نوٹیشن سے میرے پاس یہ سیٹ آف پیز بھی آ جائیں گے جن کا سائز دیکھیے ایک زیادہ ہے وہ پی زیرو سے میں شروع کر رہا ہوں تو اس نوٹیشن کی بنا پہ ڈٹرمن دی آرڈر آف ملٹیپلیکیشن دیٹ مینیمائز دا نمبر آف آپریشن یہ ہے اب پرابلم اسٹیٹمنٹ کہ آپ کے پاس میٹریسیز ہیں ان کی ڈائمینشن کو میں نے ایک خاص طریقے سے یہ پی ویکٹر جو ہے اس میں آپ کو دے دی پی زیرو سے لے کے پی ان تک اس کو لے کے اب آپ مجھے کسی طریقے سے بتائیے کہ یہ میٹریسیز جو ہے یہ کس آرڈر میں پیئر وائز آرڈر سمجھیں میں ملٹیپلائی کروں کہ آخر میں جو نمبر آف ملٹیپلیکیشن ہیں وہ کم سے کم نکلے تو ایک لحاظ سے یہ آپٹمائزیشن پرابلم بھی ہے یعنی کہ میرے پاس آپ دیکھیں گے کہ کافی چوائسز ہیں ان چوائسز میں سے جو مجھے سب سے منیمم ویلیو دیتی ہے نمبر آف ملٹیپیکیشن کی اس کو ڈھونڈو اب یہاں پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ پرابلم آپ کیسے حل کریں گے میں ابھی آپ کو بتاتا نہیں کہ یہ ڈائنیمک پروگرامنگ سے کیسے حل ہوگی آپ یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ یہ ڈائنیمک پروگرامنگ سے ہوگی آپ اس کو کیسے حل کریں گے شاید ذہن میں یہ بات آئے کہ جس طرح میں نے آپ کو وہ چھوٹی سی مثال دکھائی تھی جس میں میں نے پرنتھسیز لگائی پہلے A1, A2 کے ارد گرد اور پھر A3 سے ملٹیپلائی کیا اور دوسرے میں میں نے A2, A3 کے ارد گرد پرنتھسیز اور پھر A1 سے ملٹیپلائی کیا تو کیوں نہ یہی کاروائی آپ یہ سارے میٹریسیز جو ان کے ساتھ کریں میبی A1 کو علیحدہ کر دیں اور A2 سے AN جو ہیں ان کو پہلے ملٹیپلائی کریں ان کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے A2 کو لیدا کر دیں اور A3 سے اے کو آپس میں ملٹی کریں یا آپ یہ شاید سوچیں کہ کیوں نہ میں اس کے دو حصے کر دوں اس پوری ملٹیپیکیشن کا شاید ایسا بھی ممکن ہو لیکن میں دونوں باتوں کو سامنے رکھتا ہوں اور ہم پروف کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ طریقہ کر تو ہم سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو پرنتس ہے ان کی ہم ویریشن ٹرائی کریں اس کے نتیجے میں جواب آئے گا لیکن وہ جواب ڈھونڈنے کے لیے خاص طور پہ اگر N کی ویلو بڑی ہے تو بہت زیادہ مدت درکار ہوگی ٹائم کے حساب سے اور اگر آپ کو ہاتھ سے کرنے لگ پڑے تو پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی شاید عمر گزر جائے یہ جواز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر آپ کے سامنے یہ واضح ہوگی بات کہ ٹھیک ہے وہ الگریدمکلی تو ایک اسٹریٹجی ہے لیکن ایز اے پریکٹیکل اسٹریٹجی وہ کام نہیں کر سکتی تو یہ دیکھیے اف دیر آر این آئٹمس دیر آر این مائنس ویز او موسٹ پیئر آف پرنتسیز کین تو یہاں پہ وہ پرنتسیز والی کاروائی آپ کرتے ہیں جس میں دیکھیے میں نے a1 کو تو علیحدہ کیا اور a2 سے لے کے An جو ہیں ان کو میں نے ایک علیحدہ سیٹ اف پرنتسیز میں ڈال دیا اگر میں یہ نہیں چاہتا تو پھر میرے پاس دوسری چوائس ہے کہ A1, A2 کو میں علیحدہ ملٹیپلائی کروں اور A3 سے AN جو ہیں ان کو میں کسی طریقے سے علیحدہ ملٹیپلائی کروں یا جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں A1, A2, A3 کو علیحدہ کر دیتا ہوں اور A4 سے لے کے اے کو علیحدہ ملٹیپلائی کرتا ہوں اور یوں میرے پاس چوائسیز کتنی بنی آخری چوائس بھی دیکھ لیجیے کہ A1 سے لے کے A n 1 این مائنس کو میں نے علیحدہ کیا اور A n, A n کو میں نے علیحدہ کر دیا یہ میرے پاس n 1 ون ہیں جس میں میں صرف یہ سیٹ آف پر لگا سکتا ہوں لیکن آپ غور سے اگر دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ فرض کریں میں یہ پہلی لائن لیتا ہوں جس میں a1 کو علیحدہ کیا اور a2 سے لے کے an جو ہے ان کو میں نے علیحدہ کیا تو اب اگر میں a2 سے an کو لوں اور ان میں میں پرنتس اسی طرح لگاؤں یعنی کہ ایس ایف یہ ریکرسولی میں جو اسٹریٹجی ہے اس کو اپلائی کروں تو a2 کو علیحدہ کروں اور a3 سے an کو علیحدہ کروں یا a2 اور a3 کو اکٹھا رکھوں اور a4 سے لے کے an کروں وہاں پہ کتنے نمبر آف وے این یہ کاروائی آپ بکیا جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں دوسری لائن میں بھی میں یہی کر سکتا ہوں کہ a1 a2 ایک طرف ہیں اور n جو ہیں وہاں پہ میں کتنے طریقے سے ان کو فردر کر سکتا ہوں سپلٹ n-3 ویز تیسری لائن پہ جائیں تو یہ جو a4 سے a n ہے ان کو میں n-4 ویز میں کر سکتا ہوں اب اس سے حاصل یہ ہوا کہ once وی split جسٹ after the کیس وی کریٹ ٹو سب لسٹ ٹو بی پرائزڈ ون ود کے اینڈ دی ادر ود n مائنس کے میٹرسیز اور یہ میں نے اب آپ کو دکھائی ہے یہ جو سب لسٹ ہیں دو کہ a1 سے لے کے a تک ایک سب لسٹ بنی اور k پلس 1 سے لے کے اے تک بنی اور جو ابھی سلائیڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی اس میں کے میں کی ویلیو 1 کے کی ویلیو 2 پھر 3 پھر 4 اس طرح کر کے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اصل میں یہ جو کے کی چوائسز ہیں ان کی بنا پہ میرے پاس N-1 ویز آئے اب جب یہ سپلٹ ہم نے ایک کر لی تو ان کے یہ جو دو حصے ہیں ان کو بھی میں اسی طرح ہی Consider کر سکتا ہوں جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ وی کین کنسڈر آل دا ویز آف پرائز ٹو سنس دیس آر انڈیپینڈنٹ آف پرائزنگ دا لیفٹ سبلسٹ اینڈ آر ویز آف پرائزنگ the سب لسٹ دا ٹوٹل نمبر از ایل ٹائمس آر یہ ذرا نوٹ کیجیے میرے پاس دو لسٹ ہیں ایک ون سے کے تک اور دوسری کے پلس ون سے این تک میچ کی تو اگر میں لیفٹ والی جو ہے اس کو فردر میں کر سکتا ہوں اور دوسری جانب جو دوسری سب لسٹ ہے اس کو آر ویز میں کر سکتا ہوں تو ٹوٹل نمبر آف یہ ون تھرو این جو ہیں وہ بنے ایل ٹائمز آر البتہ اس مثال سے یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ میں ایک سپلٹ نہیں کنسیڈر کر رہا کہ ایک کے کی ویلیو لیتا ہوں یہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ کانکر والی بات نہیں کہ سمپلی کوئی کے چن لو اس سے دو لسٹ بناؤ اور دونوں کو انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کرو اور ان کو کمبائن کر لو ایسا نہیں ہو سکتا میں نے آپ کو مثال کے ذریعے بتایا تھا کہ کے جو ہے وہ 1 بھی ہو سکتا ہے کے ٹو بھی ہو سکتا ہے اور آل دو وی وہ دیکھا آپ نے کہ اے این علیدہ اور اے ون سے لے کے N -1 تو اس بنا پہ بات ظاہر ہے کہ K جو ہے وہ ویری کر سکتا ہے تو بعد میں جیسے کہ ہم دیکھیں گے وہ کے کی کون سی ویلو ہے جس کی بنا پہ یہ جو ایل اور آر ہیں ان دونوں کی ملٹیپیکیشن سے جو نمبر ملے گا وہ کم سے کم ہو یعنی کہ نمبر آف آپریشن جو میٹرکس ملٹیپلیکیشن میں جو ملٹیپلیکیشن آف ایلیمنٹس ہوتی ہے وہ ان دونوں سب لسٹ میں ٹوٹل کچھ بنیں گے اور ان دونوں کو جب ہم آپس میں ملٹی کر کے فائنل نمبر نکال لیں گے وہ منیمم نکلے گا کسی خاص کے ویلو کی وجہ سے وہ کے ویلو کیا ہوگی وہ اب ہم انفارچونیٹلی ڈیوائیڈ اینڈ سے نہیں تلاش کر سکتے ہمیں بعد میں جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ دیکھیں گے تمام کے ویلیوز ٹرائی کرنی پڑیں گی اور ان میں سے جو منیمم ہمیں ملے گی اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے خیر یہ میں نے ایلبریدم ایک لحاظ سے آپ کو پوری طرح بتانا بھی شروع کر دیا البتہ جو میں نے بات کہی تھی کہ یہ الدم بھی صحیح ہے اس میں غلطی نہیں ہے یعنی کہ آپ کے کی ویلیو 1 رکھیں پرنتھس ٹرائی کریں اور اس کے بعد جو سب لسٹ بنتی ہیں اس کے اوپر یہی اسٹریٹجی ریکرسلی لگائیں یعنی کہ وہ N-2 ویز ٹرائی کریں اور اسی طرح N-3 ویز سو اگر آپ یہ کریں تو پھر ٹوٹل کتنا ٹائم درکار ہے اس البردم کو بھی ہم اینالائز کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس سے ہمیں کیا ملتا ہے اس کی خاطر آئیے کہ جو ہم کاروائی کر رہے ہیں کہ ہم اے ون سے لے کے -N کی جو پروڈکٹ ہے اس کو سپلٹ کرتے ہیں البتہ چونکہ کے جو ہے وہ ایک ویلیو نہیں بلکہ ساری ٹرائی کرنی پڑتی ہیں تو ہمارے پاس ایک ریکرنس ریلیشن سامنے آ جاتی ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے دس سجیسٹ فالوئنگ ریکرنس فور پی این یہاں پہ پی این کیا چیز ہے تو ٹوٹل نمبر آف ڈفرنٹ ویز آف پرائزنگ ان آئٹمس اب یہاں پہ میں میٹرسیز بھی نہیں کہہ رہا میں تو بلکہ آئٹمس پہ چلا گیا ہوں لیکن ذہن میں پھر رکھیے کہ یہ آئٹمس اصل میں میٹرسیز ہیں تو جیسے کہ میں نے وہ ایل اور آر والی بات کی تھی یہاں پہ اب اصل میں ایل جو ہے وہ پی کے بن گیا اور آر جو ہے وہ پی این مائنس کے ہے یہ خیال رہے کہ پی از دا نمبر آف ویز آف پرائز یہ وہ نمبر آف میٹرکس یا ایلیمنٹ ملٹیفکیشن نہیں جس کو ہم مینیمائز کر رہے ہیں یہ سمپلی نمبر آف وے آف پرنتھ سائزنگ یہاں پہ یہ ریکرس کیا ہے کہ اگر این کی ویلو 1 ہے یعنی کہ آپ کے پاس لحظ سے ایک ہی میٹرکس ہے تو اس کو تو آپ ایک ہی طریقے سے پرنتیسائز کر سکتے ہیں ایک لیفت پہ ڈالیے اور ایک رائٹ right پہ ڈال دیجئے البتہ اگر n کی ویلیو 2 یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کے پاس یہ پوسیبلیٹیز ہیں جو کہ یہ سم انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ k1 لیں تو آپ کے پاس نمبر او ویس بنیں p1 اور p فرض کریں n کی ویلیو 2 یا 3 ہے تو 3 1 اسی طرح آپ کے ٹو لیں تو پھر بنتی ہے p2 ٹو اور پی این اب یہ چونکہ نمبر آف ڈفرنٹ وے اور ہم ٹوٹل number آف وے نکال رہے ہیں تو اس لیے میں نے یہ پی ایم پی کے کو سم کیا ہے کے ون سے لے کے این مائنس تک یہ ریکرنس اب کیسے سالو کریں خیر یہاں پہ میں اس کو سالو نہیں کروں گا بلکہ ایک ریزلٹ استعمال کروں گا اور وہ ریزلٹ ہے کہ یہ جو پی ایم ریکرس ہے دس از ریلیٹڈ ٹو ا فیمس فنکشن ان کامبورکس called the Catalan نمبرس کیٹلائن numbers are ریلیٹڈ ٹو the نمبر آف ڈفرنٹ بائنری ٹریز آن این نوڈس کیٹلان نمبر از گیون بائی دا فارمولا سی این یہ یہاں پہ کمبینیشن کامبنیشن یہ کیٹلان نمبر N اس کی جو ویلیو اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو یہ ہے ون اوور N پلس ون اور پھر کمبینیشنز ٹو این ایلیمنٹس میں سے N ایلیمنٹس لے لیں تو اس سے جو بھی آپ کو نمبر آف کمبینیشنز بنتی ہے وہ یہاں پہ لگا دیں یہ ذرا دو باتیں دوبارہ دیکھ لیجئے کہ پہلی بات کہ یہ جو PN کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے یعنی کہ ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنا ہے تو میں آپ کو وہ سولوشن نہیں دکھا رہا بلکہ میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھا دوں گا اور وہ ریزلٹ جو ہے وہ کامٹورکس یہ کامٹوریل ایلگردمس کیا ہوتے ہیں یا کامٹورکس کیا ہے یہ آپ ڈسکریٹ میتھ میں بھی دیکھ سکے ہیں بلکہ وہ ایک قسم سے کامنیٹورکس کا کورس تھا وہاں پہ ایک ریزلٹ ہے یا نمبرس ہیں جن کو کیٹلائن نمبرس کہا جاتا ہے یہ ایک صاحب کا نام ہے اور دوسری یہ بات جو کہ شاید آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ کہہ کہہ رہی ہے کہ کیٹلین نمبرز آر ریلیٹڈ ٹو دی نمبر آف ڈیفرنٹ بائنری ٹریز آن این نوٹس یہ ذرا بائنری ٹری والی بات سوچیے اگر میں آپ کو این آئٹمس دوں فرض کریں وہ نمبرز ہیں یا نام ہیں یا ٹیلیفون نمبرز ہیں اور فرض کریں وہ سارے ڈسٹنکٹ ہیں یونیک ہیں یعنی کہ ڈپلیکیٹس نہیں تو اس سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بائنری ٹری بناؤ بائنری سرچ ٹری نہیں نہ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بیلنس ٹری بنائیں سمپلی یہ کہ بائنری ٹری بنائیں بائنری ٹری میں کیا ہوتا ہے کہ ایک روٹ ہے روٹ کا ایک لیفٹ چائلڈ ہے اور رائٹ چائلڈ ہے اسی طرح جو لیفٹ چائلڈ ہے اس کی بھی فردر ریکرسلی اگر آپ ڈیفینیشن اپلائی کریں اس کا بھی لیفٹ اور رائٹ چائلڈ ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اور آخر میں نیچے جانے پہ آپ کے پاس ایسے نوٹس آ سکتے ہیں جس میں کہ لیفٹ چائلڈ نہیں یا میں بھی رائٹ چائلڈ نہیں یا میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر آپ اس پرابلم میں اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ ضروری نہیں کہ جو ان نوٹس ہیں ان کے ہمیشہ لیفٹ اور رائٹ چلڈرن ہو اب اگر یہ چیز آپ سامنے رکھیے تو ذرا سوچئے کہ کتنے طریقوں سے آپ بائنری ٹریز بنا سکتے ہیں اس کا حال کچھ یوں ہے ہم تھوڑی سی گفتگو اس سلسلے میں کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے روٹ ہے بالکل اوپر اس کے لیے آپ کے پاس کتنی چوائس ہیں n کیونکہ آپ کے پاس n نمبر یا n ایلیمنٹس ہیں جب وہ آپ نے چن لی تو اب اس کا فرض کریں آپ ایک لیفٹ چائلڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی خاطر اب آپ کے پاس کتنی چوائس ہیں n-1 اگر آپ اسی روٹ کا اب رائٹ right چائلڈ بنانا چاہتے ہیں کسی کو تو آپ کے پاس کتنی چوائسیز ہیں N-2 ٹو اب آپ روٹ کے لیفٹ جو چائلڈ ہے اس کو لیں اس کا اگر آپ لیفٹ چائلڈ بنانا چاہیں تو پھر آپ کے پاس کتنی چوائسیز ہیں این مائنس میرا خیال ہے یہاں سے آپ کو وہ پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ ہر لیول پہ ہر نوڈ کے لیے لیفٹ یا رائٹ right یا دونوں چلڈرن اگر آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں تو آپ کے پاس چوائسیز جو ہیں وہ n-1 یا n-2 یا n-3 اور یوں قدرے کم ہوتی جاتی ہیں جیسے جیسے نوٹس جو ہیں وہ ٹری میں لگتے جاتے ہیں اب یہاں سے سوچئے کہ ٹوٹل نمبر آف بائنری ٹریز پر کتنے بنے یقیناً ان ساروں کو آپس میں ملٹی کر دیں اور اس کے نتیجے میں جو حاصل ہوگا ایکسپریشن وہ جو ہے یہ کیٹ نمبرز جو ہیں اس کے ایکسپریشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ میں گفتگو اب اس طرف بالکل نہیں لے جانا چاہتا میں یہ بات یہیں بس کہہ رہا ہوں یا ختم کر رہا ہوں کہ یہ کیٹ نمبرز جو ہیں ان کے لیے فارمولا ہے اور یہ فارمولا ہم یہاں پہ نمبر آف ویز of پرائزنگ ان ایکسپریشن جس میں میٹرکس ملٹی ہو رہے ہیں وہاں پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں بلکہ بالکل آخر میں اس مثال کے یعنی کہ یہ جو چین میٹرکس ملٹیفکیشن کر رہے ہیں میں آپ کو وہ بائنری ٹری بھی دکھاؤں گا لیکن وہ صرف ایک ہوگا اور اس کی یہ خاصیت ہوگی میں سارے بائنری ٹریز آپ کو نہیں دکھاؤں گا اچھا اب اگر یہ ریلیشن شپ ہمارے پاس ہے کہ نمبر آف ویز of پرائزنگ and ایکسپریشن of items جس میں یہ آئٹم ہمارے میٹریسیز ہیں وہ کیٹلائنبر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو چلو ٹھیک ہے اس ریزلٹ کو استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری وہ جو پی این والی ریکرنس ہے اس کی سولوشن کیا نکلتی ہے ان پرٹیکولر پی این از اکو ٹو سی این مائنس ون اب یہاں پہ وہ ریلیشن شپ ہے کہ اگر آپ کے پاس کیٹلائن نمبرس ہیں تو نمبر ان کو ہے سی این مائنس ون کے یعنی کہ سی این مائنس ون کا آپ فارمولا لیں اس میں ڈالیں تو آپ کے پاس پی ایم کی ویلو آ جائے گی یہ اب میں نے آپ کو اسٹریٹ اس ریکرنس ریلیشن کی سولوشن دکھا دی اب اگر کیٹلائن نمبرس کو آپ لیں اور وہ جو میں نے ایکسپریشن دکھایا تھا ون اوور این پلس ون ٹائم n این آئی ٹائم وہ جو کامبنیشن تھی اگر آپ اس کو سالو کریں تو وہ ایز این ایکسپریشن بنتی ہے او میگا فور ٹو دی این اوور این ٹو دا تھریف یعنی کہ یہ جو cn کا جو پالینومیل تو اب نہیں ہے اصل میں یہاں پہ تو آپ دیکھیے ایکسپونیشل آ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کیٹلین نمبرز ہیں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں n جیسے جیسے بڑھتا ہے تو کیٹلین نمبرز جو ہیں یہ آرڈر یا اومیگا 4n این اوور این ٹو 3 تھریف جس میں اگر دیکھا جائے تو ڈومینیٹنگ ٹرم جو ہے یہ 4 ٹو دی n ہے یہ 2 ٹو دی n بھی نہیں اندازہ لگائیے کہ n کی value اگر 50 ہے تو 4 ٹو دا 50 کتنی ہوگی اور چونکہ پی این جو ہے وہ ڈریکٹلی ریلیٹڈ ہے سی این مائنس ون سے تو اگر این ہوا ففٹی یعنی کہ ففٹی میٹرسیز ہیں تو آپ اندازہ لگائیے نمبر آف ویز آف پرائزنگ کتنے بنیں آلموسٹ فور ٹو دا ففٹی چار کو آپس میں پچاس دفعہ ضرب دیجئے اور اب آپ حساب لگائیے کہ اگر آپ یہ ہاتھ سے کرنے لگ پڑے ایون فار اینکول فور ٹو دا 10 بھی کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے وہ بھی ماشاء اچھا خاصا بڑا ہے تو آپ میرے خیال میں یہیں کہیں گے کہ بھائی نہیں یہ, یہ نہ تو میں ہاتھ سے کروں گا اور یقیناً میں اس کو کمپیوٹر پروگرام میں تو کبھی نہیں کروں گا کیونکہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے دس اپروچ از شیورلی ناٹ پریکٹیکل یہاں پہ اب اگر کوئی پوچھے کہ تم یہ جو مثال ہے یا میٹرکس ملٹی جو ہم کر رہے ہیں A1 through AN اس کو اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ پرنتھ کو مختلف جگہ لگا کے دیکھو اور جو ان میں سے منیمم نکلے وہ مجھے بتاؤ یہاں پہ آپ اس کو یہ جو میتھمیٹکل ٹریٹمنٹ ہے یہ دکھا سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دیکھا ہم نے وہ جو آرڈر نوٹیشن اومیگا نوٹیشن استعمال کی اس سے جس کو آپ آرڈر نوٹیشن کی سمجھ آگی وہ فوراً کہے گا کہ یہ ایلگردم تو کنسیڈر بھی نہیں کرنا چاہیے ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن اب اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر کیا کریں پرابلم تو ابھی موجود ہے یعنی کہ A1 through تھرو کو جو ملٹی آپس میں کرنا ہے اور نمبر آف ملٹیپلیکیشن جو ہیں ان کو منیمائز کرنا ہے وہ پرابلم تو ہے اور جیسا کہ میں عرض کرتا رہا ہوں بلکہ ہم ڈائنامک پروگرامنگ کی بات کر رہے ہیں اور یہ مثال ہم ڈائنیمک پروگرامنگ کے کھاتے میں ہی کر رہے ہیں تو یقیناً اس کی جو سولوشن ہے ڈائنیمکوگرامنگ سے وہ کافی افیشینٹ بنتی ہے تو آئیے اب ہم ڈائنیمک پروگرام کو یا اسٹریٹجی کو استعمال کر کے اس پرابلم کے لیے ایک ریکرنس ریلیشن فارمولیٹ کریں گے جو کہ اس طرح نہیں ہوگی جس میں یہ کیٹ لائن نمبر آ رہے ہیں بلکہ وہ ذرا اسٹریٹ فورڈ ہوگی اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں ایک الگ مل جائے گا یاد رہے یہ ریکرنس ریلیشن ہم صرف میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ کے بنا رہے ٹھیک اینالس کر سکتے ہیں لیکن اصل میں یہ ریکرنس ریلیشن ہمیں ایک الگ بتا رہی ہے کہ یا بتائے گی کہ اگر میٹریسیز کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس طرح کرو دا ڈائنمک پروگرامنگ سولوشن انوالوز بریکنگ اپ دا پرابلم ان ٹو سب whose solutions can be combined to solve the global problem اب ایک لحاظ سے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے ڈائنامک پروگرامنگ اسٹریٹجی کی کہ اس میں ہم ہمیشہ فارمولشن کے وقت بھی کیونکہ فارمولشن کے نتیجے میں ہمیں ایک سولوشن مل جاتی ہے تو فارمولشن میں جو ہم طریقہ رکھتے ہیں کاروائی کا وہ یہ کہ ہم پرابلم کو سب پرابلمس میں بریک تو کرتے ہیں اور پھر ان کی سولوشنس یا ان سب پرابلمس کی افیشینٹ solutions کو لے کے ہم کسی طرح کمبائن کر کے گلوبل پروبلم سالو کر لیتے ہیں یہ ہم ایٹ اے میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ہم نے باٹم اپ طریقے سے وہ سولوشن اپنی بنائی تھی اب آئیے ایک تو یہ سب پرابلمز کیسے ہوں گی اور پھر ہم یہ سولوشن کمبائن کیسے کریں گے وہ یہ اب دوسری بات کہ لیٹ اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے بی ریزلٹ آف ملٹی پلائنگ یہاں پہ اب ذرا نوٹیشن کی بات دیکھیے اے آئی جے نہیں میں نے لکھا میں نے لکھا ہے اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس وہ میٹریسیز ہیں اگر فرض کرے وہ میٹریسیز اے ون اے ٹو اے تھری ہیں جس میں 1 ٹو تھری جو ہے ان کی ڈائمینشنز نہیں بلکہ سمپلی میٹریسیز کا نمبر ہے کہ یہ پہلا یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا تو اگر میں اے آئی سے لے کے A, matrix, اور ان کے درمیان میں جتنے بھی ہیں آئے جو ہے وہ چھوٹا ہے اور جے بڑا ہے تو اگر ان ساروں کو آپس میں ملٹیپلائی کروں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا میرے پاس ایک میٹرکس آئے گا اور یہ اب میں نے بات آپ کو یہ تیسری جو کاروائی آپ کے سامنے پیش کی ہے اس سے واضح ہو جائے گی اٹ از ایزی ٹو سی پی آئی مائنس ون ٹائمس پی جے میٹرکس یاد ہے میں نے وہ ڈیمینشنس کے حوالے سے یہ پی ویکٹر بنایا تھا پی سے لے کے پی اب اگر یہ بات آپ سامنے رکھیں اور پھر یہ مثال دیکھیں تو میرے خیال میں سب چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ فرض کریں آئی جو ہے وہ 3 ہے اور جے جو ہے وہ 6 ہے تو اے کا مطلب ہے اے تھری اور اس نوٹیشن کی بنا پہ اصل میں جو کاروائی ہو رہی ہے وہ یہ کہ اے تھری ملٹی پلائی بائی اے فور ملٹیپلائی پلائی بائی اے فائیو ملٹی بائی اے سکس اب اگر ان کی ڈائمینشن بھی آپ سامنے رکھیں پی آئی مائنس ون پی جے والی بات تو فرض کریں اے تھری جو ہے وہ 4 بائی فائیو ہے یعنی کہ پی آئی مائنس ون یعنی کہ پی ٹو جو ہے وہ فور ہوا پی آئی جو ہے وہ فائیو ہوا اور دیکھیے اے فور کے کیس میں پی آئی فائیو دوبارہ آ رہا ہے اور اس کے بعد اس کی دوسری ڈائمینشن ٹو یقیناً میں فور بائی فائیو کو فائیو بائی ٹو سے ملٹی کر سکتا ہوں جس کے نتیجے میں نکلے گا فور بائی ٹو فور بائی ٹو میٹرکس جو اے تھری اے فور کو فرض کرے میں پہلے ملٹی کرتا ہوں وہ آپ ملٹی پائی ہو کہ مجھے دے گا فور بائی ایٹ میٹرکس ایٹ میٹرک ملٹی پلائی کریں جو کہ ایٹ بائی سیون ہے تو نتیجے میں بالکل آخر میں ان چاروں میٹرک کو ملٹیپلائی کر کے میرے پاس ایک میٹرکس بنے گا جو کہ فور بائی سیون ہوگا اب یہاں پہ یہ بات کہ آئی ڈاٹ ڈاٹ جے ہوا اے تھری ڈاٹ ڈاٹ سکس البتہ یہ پی آئی مائنس ون اور پی جے کو بھی دیکھیے تھری کی ڈائمینشن تھی فور اور چونکہ اے تھری ہے تو اس کی پہلی ڈائمینشن پی کے حساب سے پی ٹو بنتی ہے اور جے جو ہے وہ آخری میٹرکس A, جو ہے اس کی ڈائمینشن ہے سیون اس مناسبت سے یہ جو اے تھری ڈاٹ ڈاٹ سکس میٹرکس ہے اس کا سائز کیا ہے فور بائی سیون یعنی کہ پی آئی ون ٹائمز پی جے میٹرکس یہ جو آئی ڈاٹ ڈاٹ جے والی بات ہے اصل میں یہ نوٹیشن میں نے اس لیے انٹروڈیوس کی ہے کہ وہ جو میں سب لسٹ بناؤں گا جس میں وہ کے اسپلٹ میں نے کی تھی شروع میں یہ میں وہاں پہ استعمال کروں گا اور وہ یوں At the highest level of پرنتسائزن we multiply two matrices یعنی کہ eventually اگر ہم A1 کو لے کے اے ٹو سے اے این تک ان ساروں کو ملٹیپلائی کریں تو میری نوٹیشن کے مطابق جو فائنل میٹرکس بنے گا 1 تھرو N کا وہ ہوگا اے ون البتہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ڈائنامک پروگرامنگ میں ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ ہم سب پرابلمس بنائیں جہاں پہ اب یہ کے والی بات آئی تو پہلے تو میں نے وہ کے انڈیکیٹ کیا تھا پرنتھسیز کے لیے لیکن اب میں یہ نوٹیشن استعمال کر کے کچھ یوں لکھوں گا کہ اصل میں یہ جو فائنل میٹرکس اے ڈاٹ ڈاٹ ہے یہ دو میٹرسیز کو ملٹی کر کے بنے گا اور وہ دو میٹرسیز کیا ہوں گے ون ڈاٹ ڈاٹ کے اور دوسرا اے کے پلس ون ڈاٹ ڈاٹ این اور یہ وہی بات جو ہم نے پی ایم میں بھی دیکھی کہ کے جو ہے وہ ون سے لے کے این مائنس ون تک ویری کر سکتا ہے تو پھر نوٹیشن تو ہم نے رکھ دی کہ بھئی ٹھیک ہے کے جو بھی ہم سپلٹ کرتے ہیں اس سے جو دو سب لسٹ بنیں گی ان دونوں سب لسٹ سے ہمیں فائنلی دو میٹریسیز ملیں گے جن کو نوٹیشن سے میں نے یہ لکھ دیا جس کے نتیجے میں مجھے اے ون ڈاٹ ڈاٹ این ملا دا کوشچن ناؤ از وٹ از دی آپ ویلو آف کے فور دا سلٹ اینڈ ہاؤ ڈو وی پرنت سائز اب بن رہی ہے کہ ٹھیک ہے اسٹریٹجی ہماری یہ ہے کہ یہ جو میٹرکس لسٹ ہے ملٹیپیکیشن کی اس کو سپلٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو کے کی ویلیو ہے یہ آپٹمل کون سی ہے رینج اس کی ون سے این مائنس ون ہے لیکن اس میں آپٹمل ویلیو کون سی ہے یہاں پہ اب یقیناً ہم وہ نہیں کرنا چاہتے کہ ٹھیک ہے مختلف ویلیوز ٹرائی کرو جس طرح کے ہم نے وہ پی این والی بات کی تھی اور باری باری جو سب لسٹ بنتی ہیں ان میں بھی ساری ویلیوز ٹرائی کرو وہاں پہ کاروائی کے لحاظ سے ہم کر تو سکتے ہیں لیکن نتیجہ آپ کے سامنے تھا کہ وہ اومیگا فور ٹو دی این ٹائم ایل بن گیا لیکن ڈائنامک پروگرامنگ کے حوالے سے ہم اس آئیڈیا کو ابینڈن نہیں کریں گے ڈائنمک پروگرامنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب پرابلمس بناتے ہیں اور سب پرابلمس کو افیشئنٹلی سالو کر کے اس میں سے جو ریزلٹس آتے ہیں یا جو ٹائم آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اب ان دو سب پرابلمس کو جوڑ کے فائنل حصہ یا فائنل آنسر نکال لو یہاں پہ وہ سب پرابلمس اے ون ڈاٹ اور اے کے تو اب ان کو ہم کیسے افیشئنٹلی ہینڈل کریں تو آئیے اس سلسلے میں آپ ڈائنمک پروگرامنگ کی جو تھنکنگ ہے اس کو دوبارہ اپلائی کرتے ہیں اور وہ یوں وی کین یوز ڈیوائڈ اینڈ کونکر بیکوز وی ڈو ناٹ نو از دی کے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ٹھیک ہے ہم اس کو استعمال کر لیتے لیکن یہاں پہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں یہاں پہ ایک لحاظ سے ہم تھوڑی سی ایک ڈم اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں خیر وہ اتنی بیوقوفی کی بات نہیں لیکن لگتا ہے کچھ ایسی ہی شاید صورت بنے بعد میں ہوگا کہ نہیں اصل میں یہی طریقہ صحیح تھا کہ وی ول ہیو ٹو کنسڈر آل پاسبل ویلوز آف کے اینڈ ٹیک دا بیسٹ آف دم اینڈ وی ول اپلائی دس اسٹریٹجی ٹو سالو دا سب پرابلمس آپٹملی اب اب آئیے وہ جو ڈائنمک پروگرامنگ فارمولیشن ہے وی ول اسٹور دا سولشن ٹیبل اینڈ بلڈ دا ٹیبل باٹم اپ اچھا یہاں پہ یہ جو ٹیبل والی بات ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں پہلے وہ اس اے uh, ڈسٹینس کے کیس میں یہاں پہ اب وہ فارمولیشن چونکہ جنرلی ریکارنس ریلیشن بنتی ہے تو اس کی خاطر فور آئی greater or equal to 1 and j less than equal to j less than equal to n let m i, جے ڈینوٹ دا منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشن نیڈیڈ ٹو کمپیوٹ اے آئی ڈاٹ dot جے dot اور اس کی بنا پہ پھر ہم آپٹیمل solution بنائیں گے فی الحال یہ دو باتیں ایک یہ کہ ہم solutions نکالیں گے سب پرابلم کی اور اس کا ریزلٹ ہم ٹیبل میں رکھیں گے اور اس ٹیبل کو کسی طرح ہم باٹم اپ طریقے سے فل کریں گے اور ایک نوٹیشن کہ ایم آئی جے جو ہے وہ ہماری منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشن ہوگی یہاں سے لگتا ہے کہ ہم شاید ایک چھلانگ میں ہی سیدھا اس ریکرنس ریلیشن کی طرف پہنچ گئے یہ ایم آئی جے والی بات میں نے شروع کر دی اس میں وہ ٹیبل بھی نظر آ رہا ہے آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ ایم آئی جے تم نے کیوں لکھا خیر یہاں پہ سمجھیں کہ وہ فن والی بات بھی ہے یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن یہ جو آئی جے تھا یہ میں نے انٹروڈیوس کیا تھا اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے یعنی کہ میٹریسیز اے سے لے کے اے جے تک جتنے میٹریسیز ہیں ان کو ملٹپلائی کرنا ہے اس کے نتیجے میں میٹرکس تو حاصل ہوگا لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہی میٹرکس ملٹیپیکیشن کرنی پڑتی ہے جس میں وہ ایلیمنٹس پی ٹائمز کیو ٹائمز آر والی بات یاد ہے وہ سی والی وہ شامل ہے ہم اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے کمپیوٹ کرنے کی خاطر نمبر آف ملٹیپلیکیشن مینیمائز کرنا چاہتے ہیں اور ہم جیسے کہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ یہ منیمائزڈ ویلیو ٹیبل میں سٹور کریں گے کیونکہ آئے اور جے دونوں کو ہم چوز کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو یہ کاروائی ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ مکمل کریں گے میری تجویز کہ آپ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی خاطر کتاب میں دیکھیے وہاں پہ یہ الگریدم یہ فارمولشن موجود ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے تاکہ آئندہ جب ہم اس کی مثال کریں گے تو واضح بات سامنے آ جائے گی کہ یہ فارمولشن کیا ہے اور اس کو کیسے سولو کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو امپلیمنٹ کرنے تو پھر کیا کرنا پڑے گا اگلے لیکچر تک خدا حافظ